اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو پھر اگر وہ اپنی دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ اور پچتا